جرمن میں میں گیا فرینکفرڈ کسی کا انتقال ہو گیا تو چلی مجھے تو پتا نہیں لگا لوگ آئے میرے پاس کے ساتھ ایک جنازہ کوئی آدمی مر جائے تو روزانہ دفن نہیں کر سکتے اسے ہفتے میں ایک یا دو دن لہٰذا آپ میت کو سردخانے میں ڈال دیں جب وہ دن آئے گا تو میت کو نکالنے کے بعد اب اس کی نماز جناز ہونے کے بعد دفن ہوگا روس کی سروس ان کے پاس نہیں اسپین جائیے آپ حالانکہ وہ تو ایک مسلمانوں کا ملک تھا چلا گیا چلیے اور گیا بھی چودہ سو عیسوی میں اب تو اس کو گئے بھی پانچ سو سال ہو گئے لیکن وہاں غور کیجیے باپ کہ جیسے آپ کے ٹیبل میں دراز ہے نا اس طریقے سے خبر ہے اور ایک سال کے لیے رکھتے ہیں دراز کھولی میت رکھ دی اس کی ڈیٹ موجود ہے ایکسپائر اب آپ کو ٹیلیفون کے ذریعے بتائیں بھائی ایک سال ہو گیا ویلڈ کروانی ہے ڈیٹ ایک سال کا پیسے اور دے دیں آہ, تو میت ہے اور اگر آپ نے ایک سال کے پیسے نہیں دیے تو دراز کھولی ہڈیاں نکال کر ایک کنویں میں ڈال دی دیجیے صاحب ختم میت کا معاملہ تو بھائی باہر جو لوگ جا کر مرتے ہیں تو اتنی اذیتیں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی جس کا میں نے ذکر کیا ایک ہمارے مسلمان بھائی جو مشہور ہے نا کہ اہل کتاب سے نکاح جائے اہلی کتاب سے نکاح کر لی. جب وہ مرے بیسائی بی تھی اس نے کہا نہیں میں نماز جناز نہیں پڑھانے دوں نہ مسجد جائی لہذا اب اس کے شوہر کی تدفین عیسائی مذہب پر ہوئی اور عیسائی قبرستان میں دفن کیا یہ تو ایسے بے لوگ ہیں آپ جا کے قبرستان دیکھیے یہ مرنے کے بعد ان کی کیا کیا خواہش کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں دفن نہیں کیا گیا دیوار میں پیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس کو دیوار میں لگا دیتے ہیں یہ لیجیے وہ پیٹی جو ہے اس کو دیوار میں لگاتے قبرستان جائیں تو بہت ساری دیواریں ہیں اور اس میں آپ کو ایک قبر نظر آئے گی کہ اس کو دیوار میں رکھ دیا گیا کہ ابھی مجھے زمین میں دفن نہیں کیا جائے دیوار میں لگا دیا جائے پرویز مشرف صاحب جیسے بھی آدمی تھے وہ آپ جانتے مگر جاتے ہوئے ایک نیکی کا کام یہ کر گئے کہ جہاں تک پی آئی کی فلائٹ ہے وہاں تک کسی کا انتقال ہو تو میت جو ہے مفت کراچی آئے گی مفت پاکستان آئی مسافروں کا ٹکٹ تو لگے گا لیکن میت کا ٹکٹ جو ہے وہ نہیں لگے گا تو جو باہر ہیں ان کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کسی طرح ہم پاکستان کی سرزمین میں دفن ہوں تو وہاں کے حالات اور معاملات تو میرے بھائی یہ ہیں تو کیا سوال کیا تھا دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں آ, تابوت میں جو میت آتی ہے نا اب اس میں آ, جب میت آئی تو ایک ہم نے ایسی میت دیکھی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آ, مسلمان سوسائٹی کے حوالے کر دیتے میت وہ غسل دے کر کفن دے کر پھر اس کے بعد اس کو تابوت میں بند کرتے ہیں. یہ تابوت جو ہیں یہ آ, اتنا محفوظ ہوتا اس میں گیس بھرتے ہیں, تاکہ میت سڑے نہیں گلے نہیں ان کے مطابق اور اس کے چہرے پر ایک شیشہ لگا دیتے ہیں, تاکہ خالی آپ اس کو دیکھ اور ایک سارٹیفکیٹ اس پر چپکاوا ہوتا کہ پیٹی کو نہیں کھولا جائے اسی دس دفن کیا جائے ٹھیک اچھا اب اگر تابوت میں دفن کر دیں وہ تابوت لکڑی کا ہے شرن اس میں کوئی حرج نہیں بعض جگہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے سوچا کہ بھائی فلاں جگہ مرا پتا نہیں اس کو غسل دیا بھی ہوگا کفن انہوں نے میت کو نکالنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ میت کا ہاتھ پکڑ جب نکالا تو ہاتھ الگ ہو گیا پیر نکالنے لگے تو پیر الگ ہو گیا ایسی صورت حال ہو تو تابوت ہی میں اس کو دفن کر دیا جائے نماز جنازہ پڑھ کر